حرام بمانے؟ لازم اور اگر حرام بمانے کرو محال تو پھر لا زید ہوگا ابھی لاسلی تھا لا جو ان کا اور محال ہے اوپر اس بستی کے جس کو ہلاک کیا ہم نے کہ تحقیق وہ لوٹ سکیں یہ کیا ہے محال ہے ان کا لوٹنا اب سمجھی بات جو نہیں سمجھی دوسری صورت میں لازید ہے اچھا جی حتائے حت ہوتے حت یاجوج ماجو تخویف روی اب تو بستیاں نہیں لوٹ سکتی قیامت میں لوٹیں گی اٹھیں گے اور قیامت کب آئے گی جب یا جوج ماجوج پہلے آئیں گے پھر قیامت آئے گی سمجھے جی آہ. یہ لوٹنا جو ہے ابھی نہیں ہوگا کب ہوگا یہاں تک کہ جب کھولے جائیں گے یاجوج ماجوج اب یہاں سے آپ کیا سمجھ رہے ہو کہ یا جاجوز کیا کے قریب آئے گا یا انگریز آ گیا ہے قیامت کے قریب آئیں گے ایسے میں یہ ای انگریز منگریز نہیں ہے یاجوج ماجوج بھی کہتا ہے کہ انگریز یا جج ماجوج ہیں اور دجال بھی یہی ہیں اور یہ ان کی جو گاڑیاں چل رہی ہیں نا دھواں نکال ہیں یہ ان کے گدھا ہیں اور دجال گدھا پہ سوار ہو نا حدیث پاک میں میرے عزیز آتا ہے کہ پہلے دجال آئے گا پھر عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے دجال کو قتل کریں گے اور یاجوج ماجوج اس وقت آئیں گے عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کے بعد آئیں گے تو عیسیٰ علیہ السلام کا نزول تو ہوا نہیں کہ آج ماجود یہاں تک کہ جب کھولے جائیں گے یاجوج ماجوج اور ہر اونچی جگہ سے پھسلیں گے یانگ اثر ہیں تو دوڑیں گے لیکن اونچی جگہ سے آدمی اترتا ہے ایسے جیسے کہ آپ پھسل رہا ہو وقت ربلواد الحق اور قریب ہو جائے گا قیامت کا وعدہ سچا فیضا یا شاخون پس اچانک پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی نگاہیں کافروں کی کیسے پھٹی رہ جائیں گی وہ حادثے کو آدمی دیکھتا ہے تو میری طرف دیکھو وہ ایسے نگاہ پھٹی کرتا ہے تاجر میں داشت میں پھٹی رہیں گی نگاہیں کافریں کی یقولہ مقدر ہے کہیں گے کہ ہے ہماری بربادی تاکہ تھے ہم بھی جو غفلت کے اس قیامت کی تیاری سے بالکل تھے ہم بالکل ظالم ان ناقوم وید مشرقین بے شک تم اور جن کی پوجا کرتے ہو سوائے اللہ کے سب میں کا ایندھان ہے بت ہے نا بت ان کو بھی کس میں ڈالا جائے گا مشرق بھی جہنم میں ان کے جو بت ہیں یہ بھی کہا میں اور جن کی پوجا کرتے ہیں بئیمانوں کی نیکوں کی کرتے ہیں بئیمانوں کی پوجا کرتے ہیں جن بئیمانوں کی پوجا کرتے ہیں شیطان کی کرتے ہیں وہ بھی کس میں ہو گئے لیکن جو نیک ہیں مثال تور عیسی علیہ السلام کی پوجا کی عزیر علیہ السلام کی پوجا کی یا آج کل کے بڑے بڑے بزرگ گزرے ہیں ان کی پوجا کرتے ہیں وہ میں نہیں جائیں گے دیکھو آ رہا ہے ڈبلیو, ڈبلیو, ڈبلیو, بے شک تم اور جن کی پوجا کرتے ایندھا نے جہنم کا تم واسطے اس کے داخل ہونے والے ہو گے لوکانہ یہ سب وعید مشرقین آئے اگر ہوتے یہ واقعی معبود تو نہ داخل ہوتے جہنم میں اور سب کے سبا ہاں ہمیشہ رہیں گے واسطے ان کے جہنم کے اندر ضفیر ہوگا ضفیر منا او گدے کی پہلی آباد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 تو فرمایا وہ دور ہوں گے وہ نہیں دوزخ میں جائیں گے ان اللہ دین اظال بے شک جو لوگ کہ سب کا کر چکا واسطے ان کے ہماری طرف تے مرتبہ اچھا نبی و ولی وہی لوگ اس دوزخ سے کیا ہوں گے دور کیے جائیں گے اتنا دور ہوں گے کہ نہ سنیں گے اس کی آہٹ بالکل آواز ہی نہیں سنیں گے واہ ہم فیم اشتاد وہ اپنی خواہش والی چیزوں میں جی چاہی چیزوں میں وہ ہو ہوں گے غلمان محلات باغات اور وہ اپنی جی چاہی چیزوں میں ہمیشہ رہیں گے نہ غم میں ڈالے گی ان کو گھبراہٹ بڑی قیامت کی اور استقبال کریں گے ان کا کیا فرشتے کیسے استقبال کریں گے یقولون اللہ ان کو کہیں گے یہ دن ہے تمہارا اللہ زی وہ جس کا تم کیا دیے جاتے تھے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 کہ جیسا کہ وہ رجسٹر بڑا ہوتا ہے پٹواریوں کا جمع بندی ہوتی ہے اس کو لکھ کے لے لک کے ایسے لپیٹتے ہیں باندھ دیتے ہیں تو اسی طرح ہم آسمان زمین کو کیا کریں گے لپیٹیں گے اب آگے سمجھ جس دن لپیٹیں گے ادھر تو آسمان ہے زمین کے مطابق ہے والضہ تو ہو یومل کیا ایسے مٹھی میں آ جائے گی جس دن لپیٹیں گے ہم آسمان کو یہ نفخہ اولہ کے وقت ہوگا وہ جب سب کے اوپر موت طاری کریں گے نفخہ اولہ کے وقت لپیٹیں گے آسمان کو مص لپیٹے جانے رجسٹر کے اوپر مضامین کے سے جل کا معنی کرو رجسٹر الا بن الا اور کتب سے مراد لو مضامین مس سے لپیٹے جانے ریجسٹر کے اوپر کس کے مضامین کے ایک معنی دوسرا معنی سنو کہ سجل ایک فرشتے کا نام ہے سجل کس کا نام ہے اور فرشتہ بھی جب اعمال نام ہمارے لکھتا ہے تو رجسٹر کو لپیٹتا ہے یا نہیں پھر معنی یوں ہوگا مسل لپیٹ نے سجل فرشتے کے رجسٹروں کو پہلے کتب کا میرے کیا کیا تھا مزامین اب کتب کا منہ کیا کرو گے رجسٹر اور سجل کا منع فرشتہ پہلے معنی کیا تھا خود دفتر مس سے لپیٹ نے سجل فرشت کے اپنے کس کو دفتروں کو اور رجسٹروں کو کما بدانا جیسے ابتدا کی ہم نے پہلی پیدائش کی لوٹائیں گے اس کو یہ وعدہ ہمارے ذمے بے شک ہم کرنے والے اس وعدے کو ضرور وال بشارت شارت اور فیصلہ خداوندی یقینی بات ہے کہ ہم نے لکھ دیا آسمانی کتابوں میں یہاں زبور سے مراد کیا ہے آسمانی کتابیں صرف مراد نہیں डیبیو, डیبیو, डیبیو, डیبیو, डیبیو, डیبیو, لکھ دیا ہم نے آسمانی کتاب میں بعد ذکر بعد لوح محفوظ کے یہ مضمون پہلے لوح محفوظ میں لکھا اس کے بعد آسمانی کتاب میں لکھا یہ کون سا مضمون ہے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 یہ زمینی زمین پیشت ہے اِنَّ فِي هَذَا تَرْغِی بے شاک اس قرآن کے اندار البتہ کامل نصیحت ہے یا کامل مضمون ہے ان لوگوں کے لئے جو عبادت خزار ہیں وَمَا عَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةَ لِلَى الْعَالَمِينَ اچھا جی اموم بے ساتھ خاتم الانبیاء خاتم الانبیاء کی عموم بے ساتھ کا بیان کہ نہیں بھیجا ہم نے تج کو مگر رحمت بنا کر تمام جہان والوں کے لیے تو آپ کی بے ساز سالت عام ہوئی یا نہیں کل ان مایوہ لیا دلیل واج آپ فرما دیجیے سوائے نہیں وہی کی, کی جاتے ترآمر اس بات کی کہ معبود تمہارا معبود ایک ہے پس کیا ہو تم فرما بردار بننے والے ماننے والے یہ کون سا استفام ہے تلبی کیا ہو تم ماننے والے ضرور مانوجر بس اگر پھر جائیں تو آپ کہہ دیں کہ آزن تو کم علا سوا خبردار کر چکا ہوں میں تم کو برابر سرابر توحید کے بارے میں اور انجام کے بارے میں وا ندری اضال شبو وہ کہتے ہیں عذاب عذاب لاؤ حضرت نے فرمایا نہیں جانتا میں آیا قریب ہے یا بعید ہے وہ عذاب جس کا وعدہ دیے جاتے ہو تم کیوں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 کہ تم گناہ زیادہ کر لو اور گرفت کیا ہو زیادہ ہو اب آگے سمجھ تو تاخیر عذاب کی حکمت کو بھی تعین میں نہیں جانتا کہ کیا حکمت ہے آیا محلات ہے تمہارے عذاب دینے کے لیے یا محلات ہے تمہیں قبول اسلام قبول کرنے کے لیے نصیحت دینے کے لیے اطاعت کے لیے ایک وائن عادری اور نہیں جانتا میں کیا حکمت ہے تاخیر عذاب میں لا اللہ فتنا تم شاید کہ تاخیر عذاب کیا ہو امتحان ہو واسطے تمہارے امتحان و واسطے تمہارے کہ متنبع ہو کر ایمان لے آؤ یہ لکھ لو شاید کے تاخیر عذاب امتحان ہو واسطے تمہارے کہ متنبع ہو کر ایمان لے آؤ وہ متعن اور دوسرا احتمال یہ بھی ہو سکتا ہے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 وہ پہلے پڑھنی ہوئے علیہسا وہ نبی تھے جب وہ بوڑے ہو گئے تو انہوں نے سوچا کہ میں اپنا کوئی خلیفہ بناؤں حضرت علیہسا نے کہ میرے بعد دین کا کام سنبھالے انہوں نے قوم کو جمع کیا فرمایا میں خلیفہ بنا تو اس شخص کو جو روزانہ دن کو روزے رکھے رات کو کیا شاباری کرے غصہ کسی پہ نہ کرے یہ کتنی سفتیں آ گئیں تین تو یہ کے فر ہو گیا کہ میں ہوں حالانکہ ذل کے فرق لوگ عام آدمی سمجھتے تھے علیہ سا نے سوچا ابھی نہیں تو نہیں پھر دوسرے دن پھر بھی وہ کھڑا ہوا باقی سب خام ہو تیسرے دن بھی وہی کھڑا ہوا تو حضرت نے اس کا اپنے کیا بنا دیا خلیفہ بنا لیا اب شیطان نے سوچا تو مقام اس نے حاصل کر لیا ہے میں اس کو کسی طرح کے غصہ دلاؤں وہ غریب دوپہر کو سوتا تھا رات کو ساری رات جاگتا دن کو روزہ رکھتا سوتا کس وقت رات کو ساری رات جاگتا دوپہر کو دو گھنٹے اور دوپہر کو جب سونے لگا نا تو شیطان بوڑے آدمی کی شکل میں گیا ٹھا ٹا ٹا وہ اٹھا ہے کیا ہے کہنے کا جی میں مظلوم ہوں ایسے مصیبت زدہ ہوں وہ اتنی کہانی لمبی چھیڑی کہ دو ڈھی گھنٹے ان کے کھا گیا سارے وہ نیند والے کہ قوم میرے اوپر مزال ناگی ہے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 اور تجھے باقی ورغلانے کے لیے آتا رہا کہ آپ کو غصہ آئے گا میری پٹائی کرو گے اور تمہارا آحج وہ کیا ہو جائے گا ختم ہو جائے گا لیکن تو اس کا گا تو اسے ظلم کے پھیلائے صاحب زمانت کا جس طرح احض کی ضمانت جو اس کے اوپر پورے اترے واخرتا ہوں الحمد للہ ربلاۃ اللہ, اللہ, اللہ, اللہ, اللہ, اللہ